اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم نحمده و نصلي علی رسوله الكریم حبیبنا و حبیب رب العالمین رب شرح لی صدری و یسر لی عمری و احلال اقدتا من لسانی یفقہ قولی وجل لی مزیر من آخری میری پیاری عظمات حج پہنو آپ نبی صلی اللہ علیہ کے حج و دا کی داستان سن رہی تھی اور اللہ نے یہ سعادت میرے حصے میں رکھی کہ میں آپ کو یہ داستان سناؤ। مقام اس داستان میں ایسے آتے ہیں دل محبت سے بھر جاتا ہے لیکن آپ اسی محبت سے سن رہی ہوں گی اور دل چاہتا ہے کہ کاش ہم نبی صلی اللہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہوتے اور آپ کے ساتھ اس سفر با سعادت میں کر رقاب ہوتے اللہ ہمارے ان جذبات پہ بھی یقینا ہمیں بہترین عجر عطا فرمائے گا جی تو کل ہم نے جہاں تک سنا تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں قیام فرمایا اور صحابہ کو بھی جہاں جگہ ملی مینا کے میدان میں اس نے وہیں اپنا سامان اتار لیا اور قیام کیا اب ہم آتے ہیں قربانی کی طرف کچھ لوگ تو قربانی کے جانور ساتھ لائے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوال حلیفہ سے روانہ ہوئے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے قربانی کے جانوروں کی رسی اپنے ہاتھوں سے بٹی اور ان کے گلوں میں ہار ڈالے اور کچھ لوگوں نے موقع پر جانور خرید لیے ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے قربانی کے جانور کو ہنکائے لیے پیدل چلا جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا اس پر سوار ہو جا اس نے کہا یہ قربانی کا جانور ہے پیارے نبی نے پھر اس سے کہا اس پر سوار ہو جا اس نے پھر تجبذ کا اظہار کیا کہ یہ قربانی کا جانور جانور ہے آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا اس پر سوار ہو جا تجھ پر افسوس ہے مینا میں خطبہ دینے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں قربان کا تشریف لے کے آپ صدم نے جو اونٹ الحلیفہ سے روانہ کیے تھے اور جو حضرت علی یمن سے ساتھ وہ سب ملا کر آپ کے ساتھ قربانی کے سو اونٹ تھے تریسٹ اونٹ پیرے نبی نے ذبح کیے اپنے دستے مبارک سے اور باقی حضرت علی نے کیے آپ کھڑے ہو کر اونٹ کی بائیں ٹانگ باندھ کر گلے میں نیزہ مار کر ذبح کر رہے تھے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ باقی ماندہ جانوروں کو ذبح کر دیں جانوروں کا چمڑا اور گوشت مسکینوں میں تقسیم کرنے اور کسابوں کو گوشت بنانے کا معاوضہ اس میں سے نہ دیں آپ نے اپنی قربانی کے جانروں میں شریک بھی کیا ایک گائے حضرت عائشہ رضی اللہ کی طرف سے اور ایک گائے باقی دیویوں کی طرف سے ذبح کی دو مینڈے بھی ذبح کرنا منقول ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اونٹ میں گوشت کا ایک ٹکڑا لینے کا حکم دیا چاچے نے کھانڈی میں ڈالا گیا ان کا سالن پکایا گیا اور آپ سر نے گوشت کھایا اور شور باپ کیا بہنوں چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ دیکھیے کتنی حکمت ہے کہ اگر آپ سر میں ایک ہی اونٹ یا ایک ہی جانور کا گوشت نوش فرماتے تو ہر شخص چاہتا کہ اس با برکت اونٹ میں وہ بھی شریک ہو اور اسی میں سے کھائے لہٰذا آپ نے ہر اونٹ میں سے تھوڑا تھوڑا گوشت لے لیا پیارے نبی نے یہ اعلان بھی فرمایا کہ میں نے قربان گاہ میں قربانی کی ہے مگر منہ تمام کا تمام قربان گاہ ہے ہر گلی اور میدان میں قربانی ہو سکتی ہے اپنے خیموں میں بھی قربانی کر سکتے ہو بلکہ قربانی کے لیے مینا کی کچھ تخصیص نہیں مکہ بھی پورا قربان گاہ ہے اور مکہ کے ہر میدان ہر راستہ اور ہر گلی میں قربانی ہو سکتی ہے یہ اعلان آپس نے اسی طرح امت کی سہولت کے لیے کیا جس طرح آفس نے عرفہ میں وقوف کیا تو فرمایا میں نے یہ وقوف کیا لیکن سارا عرفات وقوف کرنے کی جگہ ہے اور آپ نے مستلفی میں وقوف کیا تو فرمایا میں نے یہ وقوف کیا یعنی یہاں میں کچھ دیر کھڑا رہا لیکن مستلفی سارے کا سارا وقوف کرنے کی جگہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ میں نا میں آپ کے لیے کو فیم وغیرہ لگا دیا جائے تاکہ گرمی سے حفاظت ہو سکے تاکہ گرمی سے حفاظت ہو سکے تو پیارے نبی نے فرمایا نہیں جو, جو آدمی جہاں پہلے پہنچ جائے وہی اس کے لیے جائے وقوف ہے گویا اپنے مینا کو تمام مسلمانوں کے لیے مشترک اور وہاں قیام کے حق میں سب کو مساوی قرار دیا جو بھی کسی جگہ پہلے پہنچ جائے وہی وہاں کا زیادہ حقدار ہے البتہ وہ اس جگہ کا مالک نہیں بن سکتا قربانی کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے تو حجام کو بلایا گیا حضرت محمد بن عبداللہ بن حنزلہ البدری رضی اللہ عنہ نے حجام کے فرائض انجام دیے خراش بن عمیہ بن ربیہ کلبی رضی اللہ عنہ کا نام بھی لیا گیا ہے وہ اس طرح لے کر آپ کے سر کے برابر کھڑے ہو گئے اور آپ کی طرف دیکھا اور فرمایا اللہ کے رسول نے تمہیں اپنی کن پٹیوں پر اختیار دے دیا حالانکہ تمہارے ہاتھ میں اس طرح ہے محمد نرس کے اللہ کی قسم اللہ کے رسول بے شک ہی مجھ پر اللہ کی نعمت ہے پیارے نبی نے فرمایا ہاں بے شک پھر آپ نے اپنی دائیں جانب اشاکہ کر کے فرمایا لومونڈو جب وہ فارغ ہو گئے تو آپ نے محبت سے یہ بال خود اپنے دستے مبارک سے لوگوں میں تقسیم کر دیے جو آپ کے پاس بیٹھے تھے پھر آپ نے حجام کو اشارہ کیا تو انہوں نے بائیں جانب کے بال مونڈیر درفیات فرمایا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہا؟ یہاں ہیں چاچا موئے مبارک ان کو اور ان کی بیوی امر سلیم رضی اللہ عنہا کو عطا کر دیے گئے بعض روایات میں آتا ہے کہ ابو طلحہ کو تھمائے گئے تھے سارے بال لیکن ایک طرف کے اتارنے کے بعد آپ نے ان سے فرمایا تھا کہ لوگوں میں تقسیم کر دو اور دوسری طرف کے آپ نے ان کو خود عطا کر دیے جب پہلے تقسیم عام کی بات کی تھی تو ابو طلحہ نے لینے میں سبقت کی تھی محمد بن زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ ان کے والد نے بتایا وہ گامے نبی صلی اللہ نبی وسلم کے ہمراہ موجود تھے جب آپ اپنے موہ مبارک تقسیم کر رہے تھے قریش کے ایک آدمی کو کچھ نہ ملا نہ اس کے ساتھی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا سامنے رکھ کر سر کا حلق کرائے اور اسے موہ مبارک عطا فرمائے اس نے ان میں سے کچھ حصہ لوگوں میں تقسیم کر دیا پھر آپ نے ناخن ترشوائے اور اس آدمی کے ساتھی کو دے دیے اس شخص نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہمارے پاس مہندی اور قسم میں رنگے ہوئے موجود ہیں صحابہ رضوان اللہ اجمعین میں سے بعض لوگوں نے سر منڈوایا حلق کیا اور بعض نے بال ترشوائے یعنی کسر کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم فرما صحابہ نرس کیا اور بال ترشوانے والے یا رسول اللہ آپ نے پھر فرمایا اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم فرما صحابہ رضوان اللہ اجمین نے پھر پوچھا اور بال ترشوانے والے یا رسول اللہ علیہسل تو وسلام آپ نے پھر فرمایا بال ترشوانے والوں پر بھی ایک صحابی نے آپ کو سر منوانے والوں کے لیے تین مرتبہ دعا کرتے سنا اور ترشوانے والوں کے لیے صرف ایک مرتبہ حلق سے فارغ ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کپڑے پہن لیے اور خوشبو لگائی قربانی سے فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر سے قبل مکہ تشریف لے گئے حضرت عائشہ نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے جسے مبارک پر خوشبو لگائی جس میں مشق تھی آپ نے اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ میں آ کر طواف کیا تاکہ لوگ آپ سسنگ کو دیکھ سکیں اور آپ سے تعلیم حاصل کر سکیں یہ طواف افاظا جس کو ہم طواف زیارہ بھی کہتے ہیں وہ تھا آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس کا سر خمدار تھا جب آپ حج کی طرف آتے اللہ اکبر کہتے چھڑی حج اسود کی طرف اشارہ کرتے یا اسے چھوٹے اور بوسا دیتے حج اسود کے استلام کے لیے نہ آپ نے کشمکش کی نہ کسی کو کوئی تکلیف دی نہ اسے بوسا دینے کی کوئی فضیلت ہی بتائی اور طواف سے فارغ ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمزم پر آئے آپ زمزم کے پلانے کی ذمہ داری بنو عبد المطلب میں سے آپ کے چچا حضرت عباس کے سپرد تھی اسی عرض کے لیے انہوں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے ایام تشریف میں مکہ قیام کرنے کی اجازت لے لی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب فرمایا حضرت عباس نے اپنے بیٹے فضل سے کہا کہ فضل اپنی ماں کے پاس جا اور ان کے پاس جو پانی ہے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے آؤ آپ نے فرمایا مجھے اسی پانی میں سے پلاؤ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پانی سے پیا اس کے بعد آپ چاہے زمزم پر تشریف لائے دیکھا کہ عبد المطلب کی اولاد پانی زمزم کھینچنے اور پلانے کا کام پورے شوق اور محبت سے کر رہی ہے اس وقت دینا یہ موٹریں نہیں تھی نا تو کنواں تھا اور اس کو کھینچا جاتا تھا رسی سے پانی کو فرمایا کام میں اس طرح لگے رہو تم ایک نیک کام کر رہے ہو پھر فرمایا اگر مجھے یہ نہ ہوتا کہ میرے ہاتھ لگاتے ہی اور مجھے ایسا کرتے دیکھ کر تم پر لوگ ٹوٹ پڑیں گے میں اونٹنے سے اترتا اور اس رسی کو اپنے کندے پر رکھتا اور خود تمہارے ساتھ پانی کھینچتا اور اپنے ہاتھ سے پانی کھینچ کر پیتا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ڈول سے پانی نکال کر پیش کیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ رکھ کھڑے ہو کر پانی پیا یہاں تواف سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ واپس تشریف لے گئے اور نماز زہر وہیں ادا کی اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے بعض نے کہا کہ نواز زور مکہ میں پڑھی ہے بعض نے میں کا کہا بکیہ ایام تشریق یعنی تیرہ ذی الحجہ تیرہ ذی الحجہ تک آپ میں نام مقیم رہے گی ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال آفتاب تک انتظار کیا جب زوال آ جاتا تو اب پیدل جمروں کی طرف چل پڑتے اور سوار نہ ہوتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جمرہ اولا پر آئے جو مسجد خیف سے کہ ہی پاس ہے اور آپ سز میں سے ایک ایک کر کے ساتھ کنکریاں ماری ہر کنکری پر آپ اللہ اکبر کہتے پھر آپ صلی اللہ آگے بڑھ کر جمرہ کے سامنے آگئے قبلہ کی طرف رخ کر لی اور ہاتھ اٹھا کر دیر تک دعا مانگتے رہے پھر اس کے بعد آپ جمرہ وسطہ پر آئے اس پر بھی ویسے ہی کنکریاں ماری پھر وادی کے متصل بائیں طرف اترے اور قبلہ رخ ہو کر اور ہاتھ اٹھا کر پہلے کی طرح طویل دعا مانگی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے جمرے پر آئے تیسرے شیطان پر جو جمرہ اقبا کہلاتا ہے اور پیارے نبی صلیم وادی کے درمیان جمرہ کے بالکل سامنے آ گئے اس طرح کعبہ آپ کے بائیں طرف اور مینات دائیں طرف اور پہلی کی طرح سات گنکریاں ماری جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی مکمل کر لی تو واپس آ اور وہاں زیادہ دیر تک نہ ٹھہرے اس طرح آپ سسلم قیام مینا کے درمیان رمی کرتے رہے اس میں اختلاف ہے کہ آپ نے نماز زور سے قبل ہی رمی کی پھر واپس آ کر نماز ادا کی ایام تشریق میں آپ نے تشریق میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ اور بارہ ذی الحجہ کو مزید خطبات باد ارشاد فرمائے ایام تشریق کے دوران ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورا نسول اللہ ولفت نازل ہوئی اور یہ معلوم ہو گیا کہ اس حج کے بعد اب رخصتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان آپ نے قیام منہ کے دنوں میں کمی نہیں کی اور ایام تشریق میں رمی کے تین دن پورے کئے یعنی آپ نے تیرہ ذیلحجہ کو بھی رمی کی یہ تیرہ ذی کی رمی کا حکم آپ نے نہیں دیا لیکن یہ ہمارے نبی کی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج مکمل ہو گیا میری بہنوں دیجیے ان دیجئے انشاءاللہ آپ کے مدینہ واپسی کا سفر اور اس سے قبل تو آف ودا جو ہے انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم اگلی نشست میں کریں گے صبح نق اللہ نشۃ اللہ نست فروقہ نستق فروکہ صلی اللہ علی نبی